باب نمبر باون مریدوں اور تلامزہ کے حقوق جو شیخ کے ذمے ہیں آداب شیوخ میں اہم ادب اور اصول یہ ہے کہ ایک مخلص انسان لوگوں پر اپنی فضیلت اور تقدم یعنی بالادستی کی کوشش نہ کرے اور محض اپنی طرف لوگوں کو کھینچنے کے لیے خوش اخلاقی لطف و مدارہ سے پیش نہ آئے اور حسن کلام سے لوگوں کو اپنی اتباع پر مائل نہ کرے بلکہ یہ سب کچھ محض نیت خیر سے اور اللہ کے لیے ہونا چاہیے جب شیخ یہ مشاہدہ کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف مریدوں اور طالبان ہدایت کو بھیج رہا ہے اور وہ حسنِ زن اسد کے ارادہ کے ساتھ اس کی طرف رجوع ہو رہے ہیں تو اس کو اس بات سے ڈرنا چاہیے اور اس امر کی احتیاط رکھنی چاہیے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابتلا اور آزمائش تو نہیں ہے اس لیے کہ نفوس اپنی جبلت کے اعتبار سے خلق میں مقبولیت اور شہرت کے خاص ہوتے ہیں یہ امر نفس کی جبلت میں داخل ہے حالانکہ گمنامی میں سلامتی ہے مرید کے ساتھ اولاد جیسا برتاؤ جب ایسا وقت آ جائے کہ وہ خلق میں مقبول اور محبوب بن جائے اور مخلوق کے ذریعے اسے یہ معلوم ہو جائے کہ اس کو مریدوں کی اصلاح اور تعلیم کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے تو شیخ کو چاہیے کہ وہ مریدوں کے ساتھ ایسا ناسحانہ اور محبت بھرا کلام کرے جیسا کہ ایک شفیق باپ اپنے بیٹے کے ساتھ کرتا ہے جو اس کے دین و دنیا کی فلاح و بہبود کے لیے ہوتی ہے جس مرید اور طالب رشد و ہدایت کو اللہ تعالیٰ اس کی طرف بھیجے تو شیخ کو چاہیے کہ وہ اس کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے رجوع کرے اور اس کی نگرانی اور تعلیم معرفت کے سلسلے میں خداوند تعالی ہی سے مدد کا طالب ہو اور مرید کے ساتھ اس وقت بات کرے جب کہ اس کا دل اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہو اور مرید سے صحیح بات کہنے کے لیے باری تعالی سے طالب ہدایت ہو میں نے سنا ہے کہ ہمارے شیخ ابو النجیب سہروردی وردی رحمتہ اللہ علیہ نے اپنے رفقا اور مریدوں کو وسیعت فرمائی اور ارشاد کیا کہ تم اپنے بہترین اور پاک وقت میں فقرہ سے باتیں کیا کرو یعنی اپنے بہترین وقت میں فقرہ سے کلام کرو حقیقتا یہ بڑی مفید نصیحت ہے کیونکہ مرید صادق کے کانوں میں جو کلمات ڈالے جاتے ہیں جیسا کہ ہم اسے اس قبل کہہ چکے ہیں کہ اگر بیج خراب اور ہے تو برباد اور ضائع ہو جاتا ہے اسی طرح خواہش نفس کے کلام میں شامل ہونے سے خرابی پیدا ہو جاتی ہے بلکہ نفسانیت انسانی خواہش کا ایک قطرہ علم کے سمندر کو گدلہ کر دیتا ہے پس شیخ کو چاہیے کہ ارادت مندوں اور سط کو صفا کے طالب علموں سے کلام کرنے سے پہلے اس کا دل خداوند تعالی کی مدد کا طلبگار ہو یعنی جس طرح زبان دل سے امداد کی طالب ہوتی ہے اور دل کی ترجمانی کرتی ہے اسی طرح دل حق کی ترجمانی کرتا ہے اسی باعث جو بندہ حق ہے اس کی نگاہیں ہر دم اللہ تعالی کی طرف لگی رہتی ہیں اور وہ سراپا گوش ہو کر خداوند تعالی کے پیغام کو پوری امانت کے ساتھ اس کے بندوں تک پہنچاتا ہے لہٰذا شیخ کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ مرید کے حال کا اچھی طرح جائزہ لے اور اپنے نورے عرفان اور علم و معرفت کی قوت سے اس کی استعداد اور صلاحیت کو معلوم کرے اس لیے کہ اس راہ میں مریدوں کی استعداد مختلف ہوتی ہے بعض مرید محض عبادت گزاری اور جسمانی اعمال کو صالحین کی طرح سرانجام دینے کی صلاحیت سے بہراور ہیں اس طرح گروہ اول اور گروہ ثانی کے آغاز و انجام کی منازل بھی مختلف ہوتی ہیں بس شیخ ان کے باطنی احوال کی نگرانی کرتا ہے اور اس طرح وہ ہر مرید کو باطنی استعداد سے کما حق ہو واقف ہو جاتا ہے اور اگر ایسا نہیں تو بڑے تعجب کی بات ہے جب کہ ایک بادیا نشین یعنی دیہاتی اپنی زمین اور اس کی قوت نشوونما سے بخوبی واقف ہو ہر پودے اور اس کی نشو ہونے والی زمین کو جانتا ہو ہر صفت آپ نے پیشے اور صفت کے اچھے برے یعنی نفع و نقصان سے واقف ہو یہاں تک کہ ایک چرخہ چلانے والی عورت بھی اپنی روئی اور کاتے ہوئے دھاگے کی باریکی اور موٹائی سے بخوبی واقف ہو لیکن شیخ اپنے مرید کے احوال اور استعداد سے بے خبر ہو حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عسوائے حسنہ حسنا اس سلسلے میں موجود ہے کہ آپ لوگوں سے ان کی استعداد اور فطری صلاحیت کے مطابق گفتگو فرماتے تھے اور اس کی استعداد اور صلاحیت کے مطابق اس کو ہدایت فرمایا کرتے تھے اب بعض اصحاب کو مال خرچ کرنے کا حکم دیتے اب بعض لوگوں کو اصراف سے منع فرماتے اسی طرح بعض لوگوں کو کسب کی ہدایت فرماتے تھے اور بعض حضرات کو لانا زندگی بسر کرنے پر منع نہیں فرماتے تھے جیسا کہ اصحاب صفا کا حال تھا کہ وہ بالکل لانا زندگی بسر کیا کرتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے مخصوص حالات اور ان کے اوزا سے بخوبی آگاہ تھے اور ہر ایک کی استعداد سے پوری پوری واقفیت رکھتے تھے لیکن جہاں تک دعوت حق کا تعلق تھا وہ عام تھی اور سب کے لیے تھی کہ آپ کی باست کا مقصد یہی تھا کہ آپ حجت کو واضح فرمائیں اور بلا کسی قید کے اور تخصیص کے دعوت عام دیں آپ کی یہ دعوت سے ان لوگوں کے لیے مخصوص نہ تھی جن میں آپ قبول ہدایت کی صلاحیت کا مشاہدہ فرماتے تھے خلوت نشینی کا وقت شیخ کے آداب میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ اپنی خلوت نشینی کے لیے ایک ایسا وقت مقرر کرے جب کہ اس کے پاس خلق خدا کی آمد و رفت کی گنجائش نہ رہے یعنی مخلوق کی آمد و رفت بند ہو جائے تاکہ اس کی اس خلوت نشینی کا فیض اس کی بزم نشینی یعنی جلوت کے وقت جاری ہو سکے اور اس کے ذہن سے یہ بات خارج ہو جانا چاہیے کہ اس کی روحانی طاقت اتنی زیادہ ہے کہ مخلوق سے ہم نشینی اور ہم کلامی کے باوجود اس کی روحانیت کو نقصان نہیں پہنچ سکتا اس لیے اس کو خلوت نشینی کے سرے, کی سرے سے ضرورت ہی نہیں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم با وصف کمال احوال قیام اللیل فرماتے اور راتوں میں نمازیں پڑھا کرتے اور وقت نکال کر تنہائی میں کچھ وقت بسر فرماتے تھے یعنی کچھ دیر خلوت نشین رہتے تھے یاد رکھنا چاہیے کہ انسانی طبیعت کا تقاضا ہی کچھ ایسا ہے کہ اصلاح اور نگرانی سے بے نیازی ناممکن ہے خواہ زیادہ دیر کے لیے ہو یا کچھ دیر کے لیے لیکن کچھ فریب خوردہ طباہ ایسی ہیں جو معمولی سے انشراہ قلب پر قانے ہو جاتی ہے اور اسی کو اپنا تمام سرمایہ یعنی راس المال سمجھ بیٹھتی ہے اور اس مغالطے میں پڑھ کر اس طرح لوگوں سے مل جل جاتے ہیں کہ کچھ عرصے بعد یہ فریب خوردہ لوگ ان نکمے لوگوں کا ٹھکانہ بن جاتے ہیں جو ان کی نرمی اور خوش اخلاقی سے فائدہ اٹھا کر ان کے پاس محض لکمے توڑنے کے لیے آتے رہتے ہیں اور ان کی اس ہم نشینی یا آمد و رفت کا مقصد دین نہیں ہوتا اور نہ وہ پرہیزگاروں کے راستے پر چلنے کے خواہاں ہوتے ہیں اس طرح وہ خود بھی فتنے میں پڑ جاتے ہیں اور دوسروں کو بھی فتنے میں ڈالتے ہیں فتنے کا دروازہ کھل جاتا ہے اور ان کے دائرہ عمل میں فطور واقع ہو جاتا ہے ان حالات میں شیخ کے لیے حق تعالی سے مدد کا خاستگار اور طالب ہونا ضروری ہے اور دل سے اللہ تعالی کے حضور میں تجر و زاری کرے اگر قلب سے نہ کر سکے تو اس وقت ہر حرکت اور ہر گفتگو میں وہ اللہ تعالی کے حضور میں سر تسلیم خم کرے یعنی ہر کلمہ اور ہر حرکت رجوع اللہ ہو یہ فتنہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب روحانیت کی قوت کے دعوے دار گفتگو میں ڈھیل دیتے ہیں یعنی لوگوں کو ہر دم مصروف کلام رہتے ہیں اور صفات نفس سے کم آگہی کی بدولت عوام سے ان کا میل جول بہت بڑھ جاتا ہے اور اس معمولی فیض خداوندی سے جو ان کو میسر آ گیا ہے وہ دھوکے میں پڑ جاتے ہیں یہاں تک کہ آداب مشائخ کو بھی فراموش کر بیٹھتے ہیں حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد شیخ جنید رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدوں سے فرمایا کرتے تھے کہ اگر مجھے علم ہوتا ہے کہ میری دو رکاط نماز تمہارے پاس بیٹھنے سے افضل ہے تو میں تمہارے پاس نہیں بیٹھتا بس جب شیخ یہ دیکھے کہ اس وقت خلوت نشینی افضل ہے تو خلوت میں بیٹھے اور جب یہ خیال کرے کہ اس وقت مجلس میں بیٹھنا اچھا ہے اور بہتر ہے تو جلوت میں رفقا کے ساتھ اٹھے بیٹھے اس طرح خلوت کو جلوت کی تائید حاصل ہوگی اور جلوت کو خلوت سے مدد ملے گی اس نقطے میں ایک راز ہے اور وہ یہ کہ انسان دو متضاد صفات سے مرکب ہے جیسا کہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ وہ علوی اور صفری اوصاف کے درمیان گردش کرتا رہتا ہے چنانچہ کبھی وہ اس تغیر طبعی کی بدولت مشاغل حقیقت سے تھک جاتا ہے جس طرح ہر کام کرنے والا کام سے اکتا جاتا ہے اور آرام کے لیے کچھ وقفہ چاہتا ہے کبھی یہ وقفہ کسی دوسرے عمل کی صورت میں ہوتا ہے اور کبھی عمل کو بالکل ترک کر دیا جاتا ہے پس جب اس وقفے اور فطرت میں عمل کی ضرورت نہیں رہتی فطرت میں عمل کی ضرورت نہیں رہتی تو سالقان طریقت اور مریدیں نفس کو آرام پہنچانے کے لیے بدولت اور آرام کی طرف مائل ہوتے ہیں لیکن وہ طریقت جو مشیخت کی بلند مرتبے کو پہنچ چکا ہو وہ اس وقفہ بیکاری میں بھی مخلوق کی خدمت میں مشغول رہتا ہے اس کی فرصت کے اس وقت سے لوگ مستفید ہوتے ہیں جس طرح مریدوں کا وقت فرصت ضائع ہوتا ہے شیخ کا یہ وقت ضائع نہیں ہوتا مرید تو تھکاوٹ اور سستی کے بعد پھر روحانی سرگرمیوں اور طلب حقیقت کے جذبے کے ساتھ رب تبارک و تعالی کی طرف رجوع ہوتا ہے مگر شیخ اپنے آرام اور وقفہ راحت میں بھی لوگوں کو فائدہ پہنچا کر قصب فضیلت کرتا ہے چنانچہ جب اس فطرت یعنی فراغت کا وقفہ کے بعد وہ اپنی خلوتگاہ میں پہنچتا ہے تو اس کا نفس مریدوں کے نفس کے سے زیادہ سرگرم عمل ہوتا ہے جب وہ جلوت سے نکل کر خلوت گاہ میں پہنچتا ہے تو اس کی تمام سستی دور ہو جاتی ہے اس کا دل دفور نور کا پیاسا بن جاتا ہے یعنی اس کے شوق میں اور زیادتی ہو جاتی ہے اس کی روح کسی غیر کی آلودگی سے آزاد ہو کر بڑے ذوق و شوق کے ساتھ دارالقرار کی طرف روانہ ہو جاتی ہے یعنی مشاہدہ حقیقت میں مصروف ہو جاتی ہے حسن اخلاق یہ شیخ طریقت کے وظائف میں داخل ہے کہ وہ اپنے عقیدت مندوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئے بلکہ اپنے اس حق سے بھی دستبردار ہو جائے جو تعظیم اور تکریم کا اس کو ملا ہے اس مرتبے سے نیچے آ کر توازو اختیار کرے شیخ رفی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں مصر کی ایک مسجد میں درویشوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ سسنا اس میں شیخ دقاق رحمتہ اللہ علیہ وہاں تشریف لے آئے اور ایک ستون کے قریب کھڑے ہو کر انہوں نے نماز پڑھی ہم لوگوں نے کہا کہ جب وہ نماز سے فارغ ہو جائیں گے تو ہم لوگ کھڑے ہو کر ان کو سلام کریں گے لیکن نماز سے فارغ ہوتے ہی وہ ہمارے پاس تشریف لائے اور انہوں نے ہم کو سلام کیا ہم نے عرض کیا کہ جناب والا سلام تو ہمیں کرنا تھا آپ سے پہلے یہ سن کر شیخ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل کو بھی اس عذاب میں مبتلا نہیں کیا کہ میں خود کو اس امر کا پابند بناؤں کہ میری تعظیم کی جائے اور لوگ میری طرف رجوع کریں مریدوں کے ساتھ رفق کو مدارہ شیخ طریقت کو چاہیے کہ وہ اپنے مریدوں کے ساتھ نرمی اور خوش طبی سے پیش آئے ایک بزرگ کا قول ہے جب تم کسی درویش کو دیکھو تو اس کے ساتھ رفق کو مدارہ سے پیش آؤ اور علم کے ذریعے اس سے ملنے کی کوشش نہ کرو یعنی علم کا اظہار نہ کرو اس لیے کہ رف کو مہربانی اس کو تم سے مانوس بنا دے گا اور علم کے اظہار سے اس کو وحشت ہوگی پس اگر شیخ مرید کے ساتھ نرمی سے پیش آئے گا تو مرید رفتہ رفتہ اس کے علم کی برکات سے بھی نفع اندوز ہوگا اس وقت اس سے علمی گفتگو کی جا سکتی ہے مریدوں پر لطف و کرم آداب شیخ میں یہ بھی داخل ہے کہ شیخ اپنے مریدوں کے ساتھ ہمدردی کرے اور صحت و مرض دونوں حالتوں میں ان کے حقوق ادا کرے اور اپنے مرید کی ارادت اور اخلاص پر تقیہ کرتے ہوئے ان حقوق سے دستبردار نہ ہو ایک بزرگ کا قول ہے باہمی مودت اور محبت کی بنا پر اپنے دوست کے حقوق تلف نہ کرو شیخ جریری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حج سے فراغت پا کر سب سے پہلے شیخ جنید رحمۃ اللہ علیہ سے ملا اور ان کو سلام کیا تاکہ ان کو میرے پاس آنے کی زحمت نہ ہو اس کے بعد میں اپنی منزل پر آ گیا جب میں نے صبح کی نماز پڑھی اور پیچھے مڑ کر دیکھا تو شیخ جنید رحمت اللہ علیہ میرے پاس موجود تھے میں نے کہا کہ اے جناب والا میں تو اس لیے آپ کو سلام کر آیا تھا کہ آپ کو یہاں تشریف لانے کی زحمت نہ اٹھانا پڑے انہوں نے مجھ سے فرمایا اے ابو محمد جریری یہ آپ کا حق ہے کہ میں سلام کو حاضر ہوا اور وہ آپ کی فضیلت و بزرگی تھی یعنی کہ آپ میرے پاس تشریف لائے مرید کے صدقے عظیمت میں کمی شیخ کے آداب میں یہ بھی داخل ہے کہ جب وہ مرید کے صدقے عظیمت میں کمی دیکھے اور نفس ضبط نفس کم پائے تو اس کے ساتھ نرمی سے پیش آئے اور اس کو رخصت کی حد پر قائم رکھے کہ اس اسی میں خیر کثیر ہے اور جب تک مرید رخصت یعنی سہولت شرعی کی سہولت کی حدود کو عبور نہیں کر لیتا اس وقت تک وہ آزاد رہتا ہے اس کے بعد جب وہ ثابت قدم ہو جائے اور درویشوں میں گھل مل جائے اور رخصت کے کاموں کا عادی ہو جائے یعنی وہ نیک کام جو سہولت کے ساتھ ادا کیے جا سکتے ہیں تب اس وقت شیخ اس کو بتدریج ہمت و عظیمت کے مقام کی طرف مہربانی اور نرمی کے ساتھ لے جائے یعنی اس طرح وہ اس منزل پر پہنچ جائے گا شیخ ابو سعید بن العرابی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان جس کا نام ابراہیم اصائق تھا ایک متمل باپ کا بیٹا تھا وہ صوفیا کرام سے متاثر ہو کر شیخ ابو احمد القلانسی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہنے لگا شیخ ابو احمد کے پاس جب کچھ رقم آ جاتی تو آپ اس کے لیے نرم نرم روٹیاں بھنا ہوا گوشت اور حلوہ خرید کر منگاتے اور اس کو کھلاتے لیکن خود نہیں کھاتے اور فرماتے تھے اس نے ابھی ابھی دنیا چھوڑی ہے چونکہ اس نے ناز و نام میں پرورش پائی ہے اس لیے اس کے ساتھ نرمی کرنا ضروری ہے اور لازم ہے کہ ہم اسے دوسروں پر ترجیح دیں شیخ مال مرید سے تعلق نہ رکھے مشایخ کے آداب میں یہ بھی داخل ہے کہ مریدوں کا مال اور ان کی خدمت سے فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کرتے ہیں چونکہ شیخ کی زندگی اللہ تعالی کے لیے وقف ہوتی ہے اس لیے وہ عوام کی ہدایت خالص اللہ کرتے ہیں بس جو کچھ شیخ مرید کی بہبودی اور بھلائی کے لیے کرتا اور جو کچھ اس کی خدمت انجام دیتا ہے وہ ایک بہترین صدقہ ہوتی ہے حدیث شریف میں آیا ہے ما تصدق متصدق بے صدق افغل یوبیتھ فناس صدقہ دینے والا جو صدقہ دیتا ہے اس میں سب سے بہتر صدقہ یہ ہے کہ علم کو لوگوں میں پھیلایا جائے باریہ تعالی نے بھی ان کاموں میں جو خالصً اللہ کے لیے کیے جاتے ہیں خلوص کی تمبی کی ہے اور ان کو نفس کی آلودگی سے پاک رہنے کا حکم دیا ہے ارشاد فرمایا ہے اِنَّمَا نُتْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءٌ وَلَا شُكُورًا پارہ نمبر انتیس سورہ الدہر ہم تمہیں محض اللہ کی رضا کے لئے کھلاتے ہیں ہم تم سے کسی بدلہ اور شکریہ کے خاستگار نہیں ہیں بس شیخ کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنے صدقے کا بدلہ طلب کرے بجز اس صورت کے منجان اللہ اس کو حکم ہے کہ وہ اللہ کا نذرانہ قبول کر لے یا اس میں شیخ مرید کے لیے کوئی مسلحت دیکھے تو اس کے مال اور خدمت سے فائدہ اٹھائے تاکہ مرید ان ما اس مال کی بدولت آئندہ مصائب و مشکلات سے مصنون و محفوظ رہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ولا تبخلو ويخرج نمبر محمد. وہ تم کو تمہاری اجرت دے گا اور تم سے تمہارے اموال طلب نہیں کرے گا اگر وہ تم سے تمہارے اموال طلب کرے اور اس پر مصر ہو تو تم بخل کرو گے اور وہ تمہارے دلوں کے کینے کو ظاہر کر دے گا یوفکم سے مراد تم سے کوشش اور اصرار کرنے کے ہیں حضرت قطع اور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کو معلوم ہے کہ مال کے خرچ سے کرنے سے قدورت قلبی نکل جاتی ہے بس اللہ تعالی نے لوگوں کو ادب سکھائے ہیں اور اللہ تعالیٰ جس ادب کو سکھائے اس کا مرتبہ بہت بلند ہے شیخ جعفر الخلدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص شیخ جنید رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور چاہا کہ اپنا تمام مال آپ کی خدمت میں پیش کر کے, تمام عمر آپ کے ساتھ فقر کی زندگی گزارے حضرت جنید رحمت اللہ علیہ نے اسے فرمایا تم تمام مال صرف نہ کرو بلکہ اپنے گزارے کے لیے اس میں سے کچھ روک لو باقی صرف کر دو اور جو مال اپنے گزارے کے لیے روکو اس میں اپنا گزارا کرو اور حلال معاش کی طلب کرو اور تمہارے پاس جو کچھ ہے اس کو تمام خرچ نہ کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا نفس پھر اس کی طلب کرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب آپ کسی کام کا قصد فرماتے تھے تو اس پر ثابت قدم رہتے تھے بس شیخ کو بھی مرید کی حالت سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ وہ اپنا جو مال خرچ کر رہا ہے اس کے بعد وہ اس مال کی آرزو کبھی نہیں کرے گا تو ایسی صورت میں وہ مرید کو اس کو خرچ کی اجازت دے سکتا ہے جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اے اللہ کی راہ میں تمام مال خرچ کرنے کی اجازت دے دی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تمام مال قبول کر لیا تھا شیخ کے آداب میں یہ بھی ہے کہ جب وہ اپنے مرید کسی مرید کی کوئی بری بات دیکھے یا اس کی حالت کو کج پائے یا وہ محسوس کرے کہ اس مرید میں خود نمائی یا خود ستائی پیدا ہو گئی ہے تو اس کو کھل کر منع نہ کرے بلکہ اپنے رفقا سے گفتگو کے وقت اس برائی کی جانب اشارہ کر دے اور اجمالن اس کی برائی بھی بیان کر دے اس طرح دوسروں کو بھی اس سے فائدہ پہنچے گا بلکہ اس بات کا اثر بھی زیادہ ہوگا اور یہ بات ریف کو مدارہ سے زیادہ قریب ہے اور بعض لوگوں کے اس میں اس سے تعلیف قلب ہوگی اگر شیخ مرید کے کسی کام میں جس کے کرنے کا حکم دیا گیا تھا کوتاہی پائے جس کو برداشت کرے اور اس کو پر اس کا قصور معاف کر دے اس کے بعد نرمی اور تحمل کے ساتھ اس کو اس کو خدمت کی انجام دہی یا تکمیل کی طرف مائل کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک موقع پر ایسا ہی حکم فرمایا تھا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ ایک شخص نے رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں اپنے خادم یعنی غلام کو کتنی بار معاف کروں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ستر بار مشایخ کرام اور احیاء سنت مشایخ کرام کے اخلاق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حسن اتباہی کی بدولت سمرے اور آراستہ ہوئے ہیں اور یہی حضرات آپ کے احکام و اللہ تعالیٰ کے عوامر و نواہی کے سلسلے میں آپ کی سنت کو زندہ کرنے کا زیادہ حق رکھتے ہیں وہ اخلاق المشائخ مہذبۃ بحسن الاقتداء برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احق الناس ب سنت فی ال ما أمروا وتدب ونكروا او حس هبم سب سے اہم ادب شیخ کے ذمے یہ ہے کہ شیخ مریدوں کے اصرار اور معاملات کا جن سے وہ آگاہ ہو حفاظت کرے اس لیے کہ مرید کا راز یا تو اللہ تعالی ہوتا ہے یا اس کا شیخ پس کسی کو اس کی اطلاع نہیں ہونی چاہیے اب مرید اپنی خلوت گاہ میں جن مکاشفات یا الہامات سے سرفراز ہو کسی خلاف عادت چیز کا مشاہدہ کرے اور وہ شیخ سے ان کو بیان کرے تو شیخ کو چاہیے کہ وہ مریت کے سامنے ان کی اہمیت گھٹائے اور ان کا غیر اہم ہونا مریت کو باور کرائے اور بتائے کہ یہ امور اللہ تعالی کی طرف مشغول ہونے کی راہ میں حائل ہوتے ہیں ان پر اعتماد نہ کرنا چاہیے ورنہ رجوع اللہ میں خلل واقع ہوگا اور ان سے مزید فتوحات اور روحانی ترقی کے دروازے بند ہو جائیں گے لیکن اس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کو سمجھائے کہ اس نعمت کے علاوہ اللہ تعالی کی بے شمار نعمتیں ہیں اس کو بتائے کہ مرید کا مقصد اصلی تو یہ ہے کہ وہ منعم کی تلاش کرے نہ کہ اس کی نعمتوں پر قانے ہو جائے صورت ایسی ہونی چاہیے کہ مریت کا راز یا تو اس کو معلوم ہو یا اس کے شیخ کو اور شیخ اس کے راز کو افشا نہ کرے کیونکہ افشائے راز تنگی دل کا مظہر ہے اور یہ تنگی دل کا مظہر ہے اور یہ تنگی دل یعنی ذیق صدر یا تو کم عقل مردوں میں پائی جاتی ہے یا عورتوں کا خاصہ ہے بلکہ افشائے راز کی اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان میں دو قوتیں ہیں ایک قوت آخذات یعنی اخص کرنے والی ہے اور دوسری قوت موتیا یعنی عطا کرنے والی ہے اور یہ دونوں قوتیں اپنا اپنا مخصوص کام انجام دینے میں مصروف رہتی ہیں اگر اللہ تعالی قوت موتیا کو یہ خاصیت عطا نہ فرماتا کہ وہ ہر چیز کو ظاہر کر دیتی ہے تو راز کبھی افشا ہوتے جب ایک دانشمند شخص سے یہ قوت اپنے فعل کا مطالبہ کرتی ہے تو وہ اسے بے قابو اور آزاد نہیں ہونے دیتا بلکہ عقل کی ترازو میں تول کر اس کو مناسب مقام یعنی حد اعتدال پر رکھتا ہے چونکہ مشایخ پختگی عقل سے بحرور ہیں اس لیے وہ افشائے اسرار کی رکاقت سے بالتر ہیں یعنی پختگی عقل کے باعث ان سے راز افشا نہیں ہوتے اسی طرح مرید کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے راز کو اپنے پاس محفوظ رکھے اور اس کو تشت ازبام نہ کرے یعنی راز کو فاش نہ ہونے دے اسی صورت میں اس کے حال کی صحت و سلامتی مزمر ہے اور اسی کی بدولت مریدین صادق کے احوال و مقامات میں تائید ایزدی شامل ہوتی ہے